لان ل میں ہاں جناب یار تو سینیٹرج اسلام سینٹ نی ہوں سینٹ مانکی والا so اسلام لیا سکندر مرزا جہاں تھی آ کے گل کی ریل کراچی آخر سر اسلام اپنا لال چاہتے ہیں میں جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں مسجد نبوی شریف اذان پڑھتا سی اگریز جمارت مسلمان بن کے پورے تالی رکھی سارا کچھ عربی بولتے سن فر فر گاسلو گا جی اک جی. پترا المی موضوع علمی چاہے بزرگ بزرگ کردار گلا بیان کر جی اسی طرح بابا جی جناس جناس جناس بابا جی جناب آپ اور جناب مطلب یہ جو کچھ کام کرتے رہے نا فخر کرنا شرمائی کو کتاب پڑھنے اور کیتی ہے ساری خیر پہلے معلوم سی پاکستان کا جو میں منسوبہ ہے ما کا نا محمد عباب ہے نا چلو جی پانی یہ <coughs> نو <coughs> <coughs> الحمد للہ رب المین وسلاۃ وسلام وین الما وقین و عرسلہ خلق کا فتم و خاطم بلافرم بسم الله رحمان الرحيم محمد ہاں من رسول اللہ اللہ آمن تو بلاہ ہے الله مکرمین سامعین حضرات السلام علیکم آج ناچیر ایک ایسے موضوع پر بخ و کلام کرنا چاہتا ہے جس کو بحیثیت موضوع کبھی زہر بحث نہیں لایا خاصا علمی موضوع ہے سبحان اللہ تحقیقی موضوع ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ اس موضوع پر اس طرح کی گفتگو زندگی میں پہلی بار سنیں گے سبحان اللہ بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق سے یہ کہوں گا کہ کتابوں میں بھی اس موضوع پر اس طرح کی گفتگو اس طرح کی بحث نہیں ہوئی ہوگی موضوع کا نام سننے پہلے موضوع کا نام ہے دیوبندیوں بندیوں اور مرزائیوں کا باہمی رشتہ سارے سارے تحقیق بلد بلد اس پر ہمارے مذہب کے بعض محققین نے اپنے الفاظ میں کلام کی ہے لیکن انشاء اللہ عزیز عوام الناس تک اس باس کو پہنچانے میں ناچیز ایک ایسا کردار ادا کرے گا جو پہلے نہیں کیا گیا اور عوام تک پہنچانا ہی اصل مسئلہ ہے کتابوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قارئین جو پڑھنے کے قابل لوگ ہوتے ہیں پھر خالی پڑھنے کے نہیں سمجھنے کے قابل بھی ہوتے ہیں ان تک بات محدود رہ جاتی ہے اور یہ طریقہ علیہ السلام کا نہیں ہے علیہ السلام کا طریقہ عوام تک پہنچانا ہے بعد میں اللہ اس موضوع کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ دیوبندی جو لوگ ہیں نا وہ دیوبندی وہ بھی دو قسم ہوتے ہیں بھی دو قسم ہیں ایک وہابی غیر مقلف جن کو آل عزیز بھی کہتے ہیں، ایک وا بھی دیوبندی ان میں فرق اتنا ہے کہ ایک تقلید کو مانتے ہیں ماننے کا دعوی کرتے ہیں ایک تقلید سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یا باقی امام ان کی تقلید کے دعوے دار ہیں اور دوسرے تقلید کے مخالف ہیں جو بندی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں ابو حنیفہ ہم ان کو مانتے ہیں ان کی فقہ کو مانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی امام ہیں اور خود ہی سارا کچھ بناتے ہیں خود ہی مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں فروئی اختلاف ایک اصولی جھگڑا نہیں ہے اعتقادی جھگڑا ان کا اپس میں کوئی نہیں ہے اتقاد میں ایک ہے سمجھ نہیں آ رہی تقلید درست ہے یا نہیں اگرچہ ایک حوالے سے اس کا بھی اعتقاد کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے لیکن اس کو اصول اور عقائد کے باب میں داخل نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے تکفیر یا تبلیل لازم آئے سمجھ نہیں آ رہے اچھا تو یہ جو ٹولا ہے نا دیوبندی ٹولا ان کے بڑے نے جو مدرسہ دیوبند کے بنانے والا تھا نا یا یوں یہ کہ مدرسہ دیوبند کو اقتدار چلانے والا بنانے کا اگرچہ اور کی طرف کیا گیا نسبت کی گئی ہے لیکن چلانے والا ابتدان اس کو کہیں گے قاسم نانوتوی جو تھا نا اس نے کتاب لکھی جس کے اندر ختم نبوت کا سری انکار کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا <تصفح> <تصفح> اب اس کی اس کا وہ انکار کتاب کے اندر تھا وہ منہوس رسالے کا نام ہے تحظیر عباس وہ انکار کر بیٹھا جب کتاب منظر عام پر آئی علماء کے ہاتھ میں آئی ہر طرف سے ملامتیں شروع ہو گئی فصو بازی شروع ہو گئی تو وہ خبیص آخ میں عزت بچاتے ہوئے گنا کو مضبوط پکڑ لیا یا پیسے اور لالچ کے چکر میں جو بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے بہرحال وہ اپنے کفر پر اڑ گیا اور اس کی ضروریات آج تک اس پر قائم ہے وہ کہتے ہیں یہ کتاب برحق ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے سمجھنے بات کی آ رہی اور اپنے اس پاپا جی کے کفر کو چھپانے کے لیے تاریخ کے میں نبوت انہوں نے شروع کر دی دیوبندیوں کی طرف سے تاریخ کے ختم نبوت مرکزی مجلس اونی کی قائمہ ہے اور جناب دھڑادڑ جناب ان کے رسالے کتابیں اور تقریریں یہ سب شائع ہوتی ہیں اب جو ضرورت محسوس ہوئی اس وجہ سے کہ جب دیوبندیوں نے یہ کردار ادا کیا نا پرال حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرب شریف سے فلسام الحرمین کے اندر ان کی اس عبارت پر فتوی تک سبحان لگوایا علماء حرام نے لکھ دیا کہ یہ بالکل کفر ہے اور اس کا قائل کافر ہے مرتد ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافی تو ان خبیصوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلاف الٹا زہر اگلنا شروع کر دیا اور آج تک وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت بریلوی سرکار کے متعلق کے وہ نعوذ باللہ من لالک دجال تھا وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس نے بھارت بدلی فلان کیا ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی ناٮٔے اس طرح عبارت نہیں ہے فلان نہیں ہے لہٰذا ہمارے بزرگ کی عبارت ٹھیک ہے وہ کفر نہیں بنتی اور جناب اس پر وہ آج تک اڑے ہوئے ہیں قائم ہے سمجھ نہیں آ رہی کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں اب بھی ان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کے اندر وہ اپنا پرانا باپ دادا کا جو کام ہے دجل و خریب اور مکاری دغابازی ہاں جی جھوٹ بوتان یہ سارے ہاتھ, ہاتھ کنڈے ان کے خبیص جو ان کو براست میں ملے ہوئے وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں میں نے دراز سے ان کی کتابوں کو پڑھا پڑھتا رہا سمجھ نہیں آ رہی ادھر اعلی حضرت کی خدمات کو بھی پڑھتا رہا ان کی جو ہے نا وہ اسلام کے جناب خلاف جو اسلام کو ڈھانے اور منہدم کرنے کے لیے جو خدمات ہیں ان کو بھی پڑھتا رہا تو آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ہمارے متعلق جو اہل سنت ہیں ان وہ تو اہل سنت جو یعنی ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے علاوہ جو اغیار ہیں نا ہماری حقانیت اور صداقت کو جانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل صحیح بات کرتے ہیں سبحان اللہ وہاں کہ دیوبندی وحابی دیوبندی بھی غیر مقلدین وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں <laughs> کہ یہ لوگ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو اہل سنت کے عقائد حقہ سے ہٹ چکے ہیں اور سکول کالج اور یونیورسٹیاں اور یعنی یہودی تعلیم اور نیچریت کے اندر گھس گئے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی لوگ ہیں ہم ان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ کتنا جہاد عظیم کر چکے ہیں تکبیر تقریر سارا تحقیق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد اور توفیق سے ہم برسر پیدار رہے ہیں اور اپنا لسانی جہاد ان کے ساتھ جاری کیا اور جاری رکھا ہوا ہے اب تک ہم اپنے موقف پر اسی رکھا ہے میں ان کو برلر کہتے ہیں ان کو ہم کیا کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہو اور ہماری یہی غیر جانبداری جو ہے نا نہیں آ غیر جانبداری کا اقرار اور اعتراف اغیار بھی کرتے تو جب میں نے الحمد للہ غیر جانبداری کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کیا اور دیوبندیوں کا کلام میں نے پڑھا ختم نبوت کے حوالے سے اور اس رسالے کے حوالے سے اور اس رسالے کو پڑھا تو میں اس تحقیق تک پہنچا کہ اس بار جس طرح کے علماء حرام شریفین نے فتویٰ دیا اور ہمارے امام علیہ سدمت نے فتوا دیا اور علماء ہندوستان نے فتوا دیا وہ بالکل مرحب تھا اس عبارت کے وہ تعظیم ناس نسالے کا لکھنے والا شخص اور اس کے ماننے والے جو ہیں جو اس کی عبارت کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں وہ بالکل اسلام سے خارج ہیں بزرح یہ بزرح میں اس میں دیجیے پہنچا اب کیونکہ ان کا دھوکہ تجل فریب مکاری وہ سب جاری اور ساری ہے دگا بازی ان کی جاری ہے میں ان کی اس مکاری اور دگا بازی کو کھولنے کے لیے اور منظر عام پر لانے کے لیے اور ان کا جو صحیح شیطانی رخ ہے میں کہتا ہوں میری تحقیق کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر وہابی لوگ جن کو دو حصوں میں میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں کہ وہابی غیر مقلد اور وہابی دو بندی یہ ایسے کو منحوس قدم ہیں ایسے منحوس لوگ ہیں جہاں اور ایسے عجیب اسلام کے دشمن ہیں کہ جہاں پر اسلام کی خدمت کے لیے یہ لوگ پہنچ جائیں سمجھو وہاں پر کفار کی ضرورت نہیں ہے کیا کہا میں نے اسلام کے یہ عجیب دوست ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں یہ پورا میں ارک نچوڑ کر نکال کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ گواہش کی اس پر میرے پاس ہر طرح سے شواہد ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہاں تاجل فرے مکاری اور لیکن مکاری سے آپ کو معلوم ہے دغابازی سے اور فریب سے دھوکے سے حجی حقائق کم سکتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ ان کے کاغذی پھولوں پر بہت لوگ ان کے ہم نوا بنے رہے اور ان کے کاغذی پھولوں پر دیوانے ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں نتیجہ تو یہاں تک نکلا کہ نیچریت نے جب نیچریت بریلویوں میں آئی تو ان کو اتنا متاثر کر لیا کہ اب یہ سب ایک جان بن چکے ہیں بھابھی دیو بندی بریلوی یہ سب ایک ہو چکے ہیں سوائے اللہ ماشاء اللہ چند شخصوں کے نہیں ہوا اللہ طلح خیر تو بھائی میں نے ضرورت یہ محسوس کی کہ اس دجل و فریب دغابازی مکاری کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے بہا جن بہا جن بہا کے بہا سامنے بہا رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ملا طبقہ میرے تجربے اور معلومات کے مطابق اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا یہ صرف عوام سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں کیوں ان خنزیروں نے یہ تمام جو کام دگا کا شروع کر رکھا ہے دین کے ساتھ نا یہ پیسہ دنیا مال دولت بٹورنے کے لیے اور اپنی دنیاوی شیطانی عزت بنانے کے لیے انہوں نے یہ کام سلسلہ چلا رکھا بلد بلد بلد بلد. جب لوگوں کے سامنے ان کا صحیح رخ پیش کیا جاتا ہے اور لوگ متنفر ہوتے ہیں ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے ہمارا سب کچھ گیا ہمارا خدا ناراض ہو گیا ہماری جنت کدھر ہوگی یہ دنیا ہماری جنت تھی یہ ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے جی لائن لوگ گھبراتے ہوئے ان کی جان کے اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کا میرا مناظرے کے لیے کیوں آیا تھا اسی وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے برلروں کو ننگا کر دیا یعنی ان کی نقاب کشائی کر دی کہ ان کی دیکھو حقیقت کیا ہے <متحد> تو لوگوں کے سامنے ان کو منظر عام پر پیش کیا جائے تاکہ ان کی دغا بازی فراڈ چکر بازی جو لوگوں کے ساتھ چلی ہوئی ہے یہ بریلوی بر... بر... بر... بر... بر... بر بر بر طبقہ ان کو مدرسے بنا کر دے رہا ہے مساجد دے رہا ہے پتہ نہیں کیا ب... جی و... و... و... ووٹوں میں ہر طرح ان... جو ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تو ان, ان... ان... ان سادہ نو لو لوگوں کو کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور جن کو اللہ تعالی بچانا چاہے گا وہ بچ جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو متعلقین حضرات ہیں الحمدللہ وہ ایسی تحقیقی گفتگو اور علمی باس جو ہے وہ سننے کے بعد وہ خود کسی طرح شک و شبے کے شکار نہیں ہو گے اور ان خبیصوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے گمراہ ہونے کے جو خطرات ہیں وہ ٹل جائیں گے 넣 compañ ربکست ج therapeutic اس سے راہما خہدک اور تیسری وجہ اس موضوع کے پیش کرنے کی یہ ہے کہ آسار ابن عباس فول ابن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو آثر ابن عباس قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ نئی باتوں پر مطلع ہوا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے دوستوں کے سامنے آ جائیں محفوظ ہو جائیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئی توجہ جاتی آدمی کی تو میری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توجہ اس طرح مبدول کرا دی ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کے پاس بھی یہ بات پہنچ گئی سمجھ آ رہی اتنی ہے دوسرے لفظوں میں میں ایک تو اپنی تحقیقات پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرا اپنے سنی مسلمانوں کا بلکہ مسلمانوں کا سنیوں میں مسلمانوں کا اعتقاد محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور دیوبندیت کے کفر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگ ہاں جی ان کے مشبہ شکلوں کو دیکھ کر یہ بچارے ان کے پاس ہنسو اب جناب علی اس مختصر وجہ اور سبب کو بیان کرنے کے بعد میں رسالہ قاسم نانوتوی کا جو تحزیر الناس ہے نا اس کے لکھنے کا پس منظر پیش کرتا ہوں اور یہ تمہید سمجھو یہ میرے موضوع کی تمہید. تمہید سمجھو تمہید میں میں یہی بیان کروں گا کہ وہ رسالہ کیوں لکھا گیا اس کے لکھنے کا کیا سبب تھا تو اس کے لیے اتنا عرض کروں گا کہ حضرت سنا تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں آپ کو معلوم ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زاد برادر ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا ایک قول ایک فرمان کتب تفاثیر اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے جس کا میں متن اور عبارت آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اگرچہ ایسی بات ایسا قول عوام کے سامنے رکھنا اس کو پیش کرنا وہ نقصان دہ ہے لیکن اب کیونکہ وہ یعنی زیر بحث آ چکا ہے اس پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے دیوبندیوں نے اس کو ختم نبوت کے انکار کی بنیاد بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر دیوبندیوں بندیوں نے مرزایوں کے لیے داوائے نبوت کا دروازہ کھولا ہے ہتھی کے اسی رسالے کو جب بھٹو دور کے اندر مرزایوں کو کافر قرار دینے کے لیے کوششیں کی گئی تھی اور جناب جی اسمبلی کے اندر کافر قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تو اس کے اندر مرزاوں نے اپنے آپ کو مسلمان اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اسی تحذیر الناس رسالے کو پیش کیا تھا کیونکہ جو خاتمن کا معنی مطلب مرغائی نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں تو انہوں نے پیش کیا اب حضرت جی کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی عوام کے تو جب لوگوں کے سامنے کسی بات کے ذریعے گمراہی کی باتیں پھیل جاتی ہیں اور پیش ہو جاتی ہیں پھر اہل حق کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے صحیح معنی اور صحیح مطلب پیش کریں اور یہی ہمارے علماء حقانی ربانی اسلاف کا وکیرہ اور طریقہ رہا ہے کیسی باتیں کہ جو عوام کی سمجھ سے بالتر ہوتی ہیں جب بد مذہب لوگ ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق پھر دفاع کرتے ہوئے ان خبیصوں کے حملے کا جواب دیتے ہوئے اپنی عوام الناس کے ذہنوں کو صاف رکھنے کے لیے ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے گمراہیوں سے بچانے کے لیے وہ صحیح ان... ان... ان... ان... معنی مفہوم اور اس بات کا صحیح جو حل ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ پیش کرتے رہتے ہیں کرتے رہے ہیں اصل اور آج ہم بھی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی میں حکان حقن کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی اس اثر پر اور اس فول پر گمراہ لوگوں کا کلام نہ پیش کیا جاتا اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہ آتی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس پر کلام کرنے کے بجائے سکوت اختیار کرتا اسی کو بہتر سمجھتا لیکن جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس طرح حالت استرار میں حالت استرار میں نجاز جائز ہو جاتا ہے یہ اس کا بلس ہے سمجھے نہیں آ رہی اچھا تو جناب نا یہ رسالہ جو تعذیر الناس ہے نا عباس hmm? حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب رسول ہے سمجھنی بات کیا رہی رہی لیکن اسی ضمن کے اندر میں ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے امام علیہ سنت اور بڑے بڑے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تفسیروں اور روایتوں کی ہر بات جو ہے وہ قابل شبول نہیں ہوتی سبحان اللہ شریعت مطالعہ اجماع اور اتفاق سے جو ہماری شریعت متعارہ میں ثابت ہے اس کے خلاف کوئی بات بھی آ جائے کسی مفسر کی کسی عالم کی آئے اگر دیکھیں گے تعویل ہو سکتی ہے اس کا کوئی معنی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کے بالکل مطابق ہو تو وہ مانا کیا جائے گا اگر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح معنی کی تو اس کو رد کر دیا جائے گا کر دیا جائے گا چاہے وہ کسی کی بات ہو اس وجہ سے کہ کسی کی بات کی وجہ سے کسی ایک شخص کی بات کی وجہ سے مصطفی کے اصول اور قوانین اور قواعد جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے حقہ جو اسلام کے ہیں ان کے اندر تبدیلی اور تدلدل پہ لمبے پیدا کیا جا سکتا مجد. یہ اٹل بات ہے آہ! سمجھ نہیں آ رہی حقہ کے ہمارے علماء کرام نے یہ, کہا, یہ فرما دیا کہ اگر کوئی حدیث ساتھ ایسی آ جائے کہ جو اصول شریعت کے خلاف ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ جی. لیکن اس کا روایت کرنے والا ایک ایک شخص ہے یا دو دو شخص ہیں خالی مثلاً ایک اس کو اس کو اس کو اس کو طرح سے جی سلسلہ ہے تو ایک ایک شخص کی روایت جو ہے نا جن کو اخبار احاد کہتے ہیں جن کو اخبار احاد کہتے ہیں اگر اصول مسلمہ جو اسلام کے اجماعی اجتماعی اتفاقی عقائد اور اصول نظریات ہیں ان کے خلاف اگر کوئی حدیث پاک آ جائے بال تو اس حدیث کے معنی کے اندر غور کیا جائے گا اگر وہ شریعت کے اصول کے مطابق بنتا ہے معنی جو نکلتا ہے اس کا تو کر لیں گے اگر نہیں تو نکلے گا تو ہم کہیں گے یار یہ ریوائز کرنے والا بھول گیا ہے کوئی ایک لفظ دو چار لفظ اس نے بڑھا دیے کوئی کم کر دیے بھولنا انسان کا کام ہے خطا سے کون پاک ہوتا ہے سمجھنی بات کیا رہی ہے بولو نسیان بھی انسان کو لگ جاتا ہے خطا لگ جاتی ہے بعض اوقات منہ سے کچھ کہنے لگتا ہے نکل کوئی اور بات جاتی ہے اس طرح کا کام ہوتا رہتا ہے تو راوی بھی تو کوئی نبی تھوڑے ہیں کوئی رسول تھوڑے ہیں وہ, وہ بھی انسان ہے تو غلطی لگ سکتی ہے ان کو پھر خصوصاً اور صورت میں کہ جبکہ راوی روایت کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ یہ کمزور آدمی ہے یا اس کا ذین جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے اندر حافظہ اس کا صحیح نہیں تھا بھول جاتا تھا خطائیں کرتا تھا غلطی کرتا تھا اب سارے ایک سے تھوڑے ہوتے ہیں میں بیان کرتا ہوں میرے بیان کو سن کر جو جاتے ہیں جی تو سارے کب میرے الفاظ ادا کر سکتے ہیں بھائی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ میرے ہوں بہ الفاظ لوگوں کو سنا دے کہ یار چشتی نے اس طرح کہا ہے اور صرف صحیح ہو وہ الفاظ میں غلطی نہ کرے بیان میں غلطی نہ کرے ہے جی تو تبدیلی کسی طرح کی نہ آنے دے جی تو بہت ہی قلیل لوگ ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے روایت اور حدیث کو صحیح اور محفوظ کرنے کے لیے اور جناب جی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے بہرحال آپ نشین یہ بات کریں کہ شریعت متحرہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے سید اللہ امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو عطا کیا صحابہ کرام نے اجماع کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آگے اس کو پھیلایا اور آئما کرام نے اس کو لیا یہ سلسلہ کسی ایک شخص سے نہیں چلا یہاں پر کروڑوں لاکھوں شخص ہیں ہزاروں شخص ہیں کہ جو ہمارے دین کو نقل کرنے والے ہیں اور آگے پہنچانے والے ہیں اس کو سمجھانے والے ہیں یہ کسی ایک آدمی دو چار آدمی تو اگر ایک آدمی دو چار آدمی کی بات اگر اسلام کی کسی بات کے خلاف آ جائے تو بھائی وہاں پر ہم ان کی بات کے اندر رد و بدل کریں گے ہم اسلام کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے اسلام تبدیل ہو جائے کسی کی بات کو بھی جب کہ ہمیں معلوم ہے صاحب کرام صاحب کرام جو ہیں جب ان کی ہم باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھی بعض اوقات اختلاف کر جاتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ وسلم سے اس طرح سنا ہے دوسرا کہتا ہے یار میں نے تو اس طرح سنا ہے اب کیا کریں گے بھائی جب صحابہ کے اندر بھی یہ سننے کی غلطی بیان کی غلطی یہ آ جاتی ہے لگ جاتی ہے یہ اختلاف پایا جا رہا ہے تو ہم کسی ایک شخص کی بات کو دلیل بنا کر قرآن و حدیث اور شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے سمجھ نہیں آ رہی یار میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ علمی موضوع ہے اس پر میں کلیل کے طور پر یہ جو امام بحقی کی کتاب الاسماء و صفا کا اس کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور صحابہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں مجمع جن کا جن کی جلالت شان اور جن کا حفظ اور ضبط جو ہے وہ مسلم ہے وہ حدسین کے نزدیک حضرات کا اختلاف اور یہ بخاری مسلم میں ہے بخاری مسلم کے حوالے سے امام بہتی نے کتاب السما و صفات میں نقل دیا ہے ہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں اور جو دعوا کر چکا ہوں کہ میاض کسی ایک روایت اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ایک بات کو دیکھ کر شریعت مطالعہ کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرنی نہ اپنے دین ایمان کو اس کی وجہ سے بدلنا ہے ہاں اور جس طرح کی میں یہ جی بات کر رہا ہوں میں اصل اپنے عباس کے حوالے سے ایسی بات دیوبندیوں کے پیشوا ایک گزرا انور شاہ کشمیری اس کے حوالے سے میں فیض الباری سامنے پڑھی ہے وہ خود پیش کروں گا ہاں لیکن اس وقت جو ہے نا وہ کتاب الاسماء و شفات کے حوالے سے میں جناب جی آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں <coughs> سمجھ <سؤال> آ رہی کہ نہیں آ رہی الحمد للہ ارے تحقیق آ گیا جی آ گیا انیس ہے یہ بار کیوں کہ کتب خانہ ہے المکتبۃ القریہ جامع محمدیہ ننکانہ روڈ شاہ کوٹ ضلع شیخ اس سے یہ ہے کتاب الاسماء و شفقات امام بحقی کی چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر انیس پر ہے کتنے پر ہے انیس پر جناب اور اس کے متعلق جی وہ اخرا جا ہو میں نے حدیث آتا دنیا سارا اخراجہ ہو یعنی بخاری مسلم نے اس پر حدیث تو بہت طویل ہے لمبی ہے وہ میں سنا ہی دیتا ہوں جو ہے نا اس کا کچھ حصہ سنا سا ہوں جو میرے مطلب کا موضوع کا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ <سلام> ہے <سلام> <سلام> <سلام> جناب جی حدیث طویل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا جہنمی جو مسلمان جہانوی جاننا میں جائیں گے اللہ تعالی حکم فرمائے گا فرشتوں کو نکالو نکال نکالتے جائیں گے جب کار جو لم بینگل جنتار ایک شخص رہ جائے گا آخر آل جنت, دخولاً مقبلن جنت اور آگ کے درمیان ایک شخص رہ جائے گا جس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا وہ کہے گا یار بے صرف النار یا اللہ میرا رخ جہنم سے گھیر جائے گا شبا نی ریو اس کی تو بدبو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور اس کی تیزی مجھے جلا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فال تو ذالبے کا انتصال ظال بتا اگر میں یہ کر دوں کہ تیرا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دوں تو اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا کچھ عقول اللہ و تیری کا عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا رب عما شاہرا شاہ دن و میرا سن وہ اپنے رب کے ساتھ عاد کرے گا جو کرے گا صرف اللہ وجہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم چاہتے ہیں بے جنا جب دیکھے گا جنت کو نہ جاتا ہے پیت کو تو ماشاء اللہ جب دیکھے گا جنت کو جنت کی رونقوں کو کچھ دیر خاموش رہے گا پھر کہے گا یار بے پن آئندہ بابل جنّلا اور میرے پرور دیکار جنت کے دروازے کے قریب تو کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیسا قد ال اللہ تیرا سال تھا تو نے آج وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے پکا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا اب اور کیوں مانگ رہا ہے اللہ <اس> <text> <اللہ> کہے گا، اللہ! مخلوق سے سب سے بڑا بخت نہیں بننا چاہتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی تھا نا تو ظاہر کا کچھ اور تمہیں اگر دے دوں تو اور تو نہیں مانگے گا یہ بات اگر تیری پوری کر دوں وہ کہے گا اللہ عزت اللہ عزت کی قسم بالکل کچھ نہیں مانگوں گا اس کے سوا بس دروازے کے قریب کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پکے آدمی ساخ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ لے گا مولا بابل جنگ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کرتے پیدا <سؤال> بالا کا بابا ہا جب دروازے پر پہنچے گا جنت سامنے ہوگی اس کا سب کچھ دیکھے گا ندرت و سر رونق اور باجت سب وغیرہ تھا اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نیم رکھی ہے جب دیکھے گا پھر چپ راہ کر پھر کہے گا یا اللہ جا مجھے جنت میں داخل ہی کر اللہ کرالیٰ فرمائے گا یا ابلا آدم اخدارک آدم کے بیٹے کتنا دھوکے باز ہے تو کتنا تگا باز ہے اور تو ابھی تو کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا اب کہتا جنت میں داخل کر دے سبحان اللہ وہ کہا حلق مجھے بدبخت نہ بنا یا اللہ پل مخلوق سے بدترین بدبخت نہ بنا اللہ تبارک و تعالی دہ فرمائے گا جس طرح اس کی شان لائق ہے اللہ تبارک و تعالی دہ فرمائے گا ثم تمہ یادان الحفی دخول الجنہ پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے سبحان اللہ پھول لو تمنا کہے گا بندے آرزو کر تو مانگ سیا تمنا وہ آرزو کرے گا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے ہتھین کا تو اب جب وہ رکے گا تو بس اتنا مانگ لیا بہت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مین کزا وہ کزا فصل وہ مانگ لے اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا اور مانگ لے اور مانگ لے حتیٰ کہ اس کی ساری آرز پوری ہو جائیں گی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبحان اللہ کا ذہ لے کا مسلوہ محت جو مانگا وہ بھی تمہیں مل گیا جو نے خواہش اور آرزیں کی وہ بھی سب بتا کر دیا جا جتنا کچھ تو نے مانگا وہ تو تجھے مانگنے کی وجہ سے میں نے دیا ہے نا اب اتنا ہی مثلہوما جتنا تو نے مانگا اتنا اور تجھے میں اپنی رحمت سے عطا کر دیتا ہوں جا کی یاد کریں گے دن کے جہاں سونے ربا اتنا بے پروا اتنا بلند شاہ اور بندے نال کیون پیار گل ایسی ہی باتوں کو سن کر عاشق بنتے ہیں لوگ اس کے اللہ اب حضرت ابو شہید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بولو بات آ رہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ رسول ہیں بہت بڑے جلیل و قدر صاحبی ہیں حضرت رہ ہاں ان کو بھی آپ جانتے ہیں وہ تو وہ hmm. خالی شریف اندر جن کے بارگاہ میں رسول اللہ جو حدیث ہوں بھول جاتا ہوں آپ نے hmm. چادر پھیلا انہوں نے چادر پھیلا ہی آپ نے دونوں ہاتھوں مبارک کے ساتھ چادر میں خالی ہاتھ مبارکی میں دونوں ملا کر چادر میں جس طرح کچھ ڈالی جاتی ہے اس طرح ہاتھ کیا اور فرمائیں سمیٹ لے سمیٹ کر سی نگر ساتھ لگا لے ابو رحرا فرماتے ہیں پھر میں کچھ نہیں بھولا یہ وہ ابو رہا ہے ادھر ابو سعید شہید رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے, و سو امثال ابو سعید خدری نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تون مانگا وہ بھی تجھے مل گیا اور اس کا تخنہ تمہیں اور دے دیا حضرت ابو را نے فرمایا اللہ محفل من رسول اللہ اللہ, اللہ کا فرمایا مجھے تو یہ بات یاد ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا اور اتنا اور دیا اب حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ اتنا ہی اور دیا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ دس گنا اور دیا اوپر سبحان اللہ یہ میرے دعوے پر شاہد دلیل صادق شاہد صادق ہے کیا خیر انسان انسان ہو. سمجھنی بات کیا رہے گا بتاؤ کسی نیچے راوی کی کیا بات کروں اتنے جلیل القدر صحابی جو ہے اور بات بخاری مسلم کی باہر کی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اللہ، ماشا اللہ، ماشا اللہ، ماشا اللہ. اس کا جواب کو ڈھونڈے اسی وجہ سے ہمارے ہمارے ہولم حقانی ربانی فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت متحرہ کے عقائد اور اصول کے خلاف اگر کوئی روایت آ جائے وہ کسی ایک شخص کی روایت ہے ایک تو دس بیس چالیس پچاس آدمیوں کی جتنے زیادہ آدمی ہوتے جاتے ہیں بات مضبوط ہو جاتی ہے سمجھ بات کیا آ رہی ہے لیکن اگر ایک دو آدمی ہے تو ادھر غلطی لگنے کا اعتماد ہے اور یہ ناشین دلیل ہے یہ کوئی اعتماد بغیر اس سے تھوڑا کہ اتنے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت صدیق کے جب قرآن مجید جمع فرما رہے سبحان اللہ تو حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیا رجم پیش کی انہوں نے فرمایا فاروق تو اکیلے ہو میں اکیلے کی بات ادھر نہیں مان سکتا سبحان اللہ یہ قرآن کی بات سبحان اللہ ہے سبحان <تصح> اللہ سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اسی وجہ سے صحابہ کرام دو دو شخصوں کے دو ایک شخص ایک شخص اگر جناب جی وہ کہتا کہ یہ آیت کا ٹکڑا میرے پاس ہے قرآن کی آیت ہے وہ فرماتے اور پیش کرو گواہ پیش کروان ایک حضرت حضفا تھے جن کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سی دو کے برابر قرار دی ان کے پاس چند آیات تھی وہ اکیلے سے قبول کی گئی اس وجہ سے صحابہ رام نے صدیق اکبر نے فاروق اعظم فرمایا کہ اس وجہ سے ہم قبول کرتے ہیں کہ نسول اکرم نے ان کی گواہی دو کے برابر رکھی ہے سمجھ نہیں آ رہی یار یہ دیکھو ادھر ان نبراش پڑھی ہوگی بھائی ادھر ان نبراش قومیاں نذیر سب پوچھتے والی ادا جراس یہی ادھر دیکھو بھائی یہ بات چل نکلی اثر عباس کا متن بھی پیش کرنا ہے جی لیکن جب اس کو پیش کروں گا اس کی طرف یہ بات میں نے ترتیب کے خلاف تھوڑا چل گیا ہوں ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے وہ سنا تھا اور بعد میں بات اس سے شروع کرتا سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی نا سر کوئی نہیں میں انشاءاللہ شاء اللہ مناسبت پیدا کر لوں گا سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہے بھائی ارے تقدیر ارے رسال ارے تحقیق ارے غوثیہ حضرت لا مولانا مفتی بندرا ہے جی یہ کتاب نبراس امام عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالیٰ کی میرے پاس ہے جو عالع علم کے اندر خاصی مشہور اور بڑی مستند باعتماد کتاب ہے سبحان اللہ نبراس کے صفحہ نمبر چھہتر پہ ہے فرمایا لیما تقررہ پھر اصول خبر الواحد غنی تفر قطم بین الخولا فرمایا جو اکیلے شخص کی بات ہوتی ہے وہ فرمایا ذنی ہوتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی گمان کا فائدہ دیتی ہے اللہ چاہے صحابہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ خبر دینے والا صحابی بھی ہو اور خلیفہ ہے رسول اللہ صلی ہو <تصفح> جان رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات میں حضرت آیتِ آیتِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ آیت رجم آیت جب کیا مطلب زانی کو سنگسار کرنے کی جو آیت یہ لائے یہ بھی آیت ہے یہ بھی آیت ہے قرآن جماورا تھا صدیق کے اکبر کے دور میں وہ آیت سے یہ بھی آیت ہے کس نے فاروق اعظم نے اور آپ نے رد کر دیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا اپنا صدیق اکبر نے رد کر دیا فرمایا اکیلے ہو کیا ہو اب یہاں پر کیا کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت راجم توجہ آیت راجم جو تھی وہ آیت یعنی پرانے پاک کی آیت تھی صحیح آیت تھی اس وقت بھی آیت تھی اور صدیق نے دفع کر دیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آیت نہ تھی اور فاروق آئے سمجھتے تھے ہوا یہ تھا حقیقت میں حضرت کہ یہ آیت اتری تھی لیکن اس کا پڑھنا منسوخ ہو گیا تھا حضرت فاروق کے اعظم کو یہ بات متاثر یہ معلوم نہ ہو سکی اطلاع نہ ہو سکی انہوں نے کہا بھی یہ بھی ملاؤ حضرت صدیق نے اس کو رد کر دیا پر میں دوسرا گواہ پیش کروں لیکن یہاں پر رد کرنے کی وجہ دوسرا گواہ اصل وجہ یہی تھی کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی لیکن حکم اس کا باقی ہمارے علماء فرماتے ہیں جس کا جس کی تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم اس کا باقی ہے اس کی مثال یہی آیت سے رجم ہے کہ سنسار کرنے کا زانی شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم تو نبی پاک کی شریعت میں اب باقی ہے لیکن تلاوت اس آیت کی ختم ہو چکی اللہ تعالیٰ نے منسوخ آپ کو معلوم ہے یہ ہوتے رہا کوئی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ تلاوت ان کی جاری ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہے سمجھ نہیں آ رہی جیسے کلیا فرو اس کی تلاوت جاری ہے حکم اس کا منسوخ ہے کیونکہ اس میں لکم دینکم حکم والدین تم ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے پھر رسوم کی یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو گیا کن آیات سے آیات جہاد سے کیونکہ اگر کسی کو نہیں چھیڑنا پھر جہاد کیسے ہوا جہاد تو رسول اکرم نے کیا ہے اب جو آیات جہاد کی اتری تو انہوں نے اس صورت کی تلاوت باقی رہنے دی لیکن اس کا حکم ختم کر دیا سمجھنی بات کی آ رہی ایک آ, کچھ آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا حکم بھی گیا ختم اور جن کی اپنا جن کا حکم تو باقی لیکن تلاوت ختم وہ آیت رکھنا خیر یہ اصول فقہ میں کافی بحث اس موضوع پر مل جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے تکبیر رسالت تقدیر تحقیق سمجھ آ رہی کہ نہیں تو بھائی آیت رجم فاروق اعظم پیش کریں اور صدیق اکبر یہ کہہ کر رد کر دیں کہ یہ قرآن میں شامل نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ تم اکیلے ہو للہ سمجھ بات کی آ رہی اور سنیے مولا علی کی بات سناتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی بات بات نظرت فاروق اعظم کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کرے میں اس کا منہ بند کر رہا ہوں مولا علی کی بات سنا کر اسی کتاب نوراش کے حوالے سے کہ مولا علی اور میں یہ جلد تقریر میں سنا بھی چکا ہوں تقریروں میں بارہا سنا چکا ہوں میں کہ مولا علی کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہودی سے اور قاضی کے پاس وہ مسئلہ پہنچا اس وقت قاضی شراح تھے قاضی شرع ان کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو حضرت حسین بن علی یعنی امام حسین نے گواہی دی کہ میرا باپ صحیح ہے میرا باپ کا دعویٰ صحیح ہے یہ یہودی غلط ہے جھوٹا ہے اور ساتھ امام حسین کے حضرت مولا علی کے غلام مشہور کمبر کمبر نام کا آپ کا غلام تھا ایک ہاں جی جس کو بردا کہتے ہیں وہ بردا تھا یہ امام حسین اور حضرت کمبر دونوں نے مل کر مولا علی کے حق میں گواہی دی اور آپ اس وقت خود خلیفہ تھے <سلام> فقال شرح لا شہاد ابن وال اسلام کے اندر بیٹا اور غلام باپ اور اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے فقضا یہودی حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ گواہوں کے شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں کر دیا اسلام لما رہا مسلمانوں کی یہ عدالت اس یہودی نے دیکھی کہ کمال ہے یار ادھر خلیفہ ہے ادھر آل رسول کا سردار ہے ادھر حسین جیسا پاک جو ہے گواہی دینے والا ہے سات اور شخص بھی موجود ہے لیکن شریعت کا اصول یہ ہے ان کا کہ یہ باپ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اور غلام اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا تو قاضی نے ان کو سب کو پیچھے کر کے اسلام کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر حق دین ہے تو اسلام ہے رسالت <تصح> اس نے اسلام قبول کر حضرت امام عبد العزیز فرحی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور اس کی مثالیں بہت ہیں یہ خالی حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کی بات نہیں اور بھی باتیں بہت سا اور ایک بات آپ کو ایک بات میں آپ کو باقی بخاری مسلم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبی سنا چکا ہوں الحم اللہ کھلا چکا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول وہ اثر اثر قول کو کہتے ہیں اثر جو ہے نا علما کی زبان میں اثر جو ہے وہ قول کو کہتے ہیں صحابی کا قول ہو یا تابی کا قول ہو تو اس پر اثر کہتے ہیں سمجھنی آ رہی؟ اب جناب جی نا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع قار ہوگا اس کے مختلف حصے ہوں گے سمجھنی نہیں آ رہی آج کی اس نشست کے اندر ایک تو اس موضوع کے بیان کرنے کی ضرورت بیان کی ہے دوسرا تمہید کے طور پر ابتدائی ایک بات بیان کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہاں دو باتیں وہ رسالہ جو ہے مطلب ہے کہ تاضیر اللہ اس کے لکھنے کا سبب اور پاس منظر پیش کر رہا ہوں اس سلسلے کے اندر جو میں نے تقریر کی اس کے اندر یہ ساتھ حضرت ابن عباس کا اثر پیش کرنے چاہ رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ بات نکل گئی ہاں جی افطرادم کہتے ہیں یا جس طرح بھی ہاں جی یہ بات سے بات نکل گئی کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جو ایک دو شخصوں کی بات ہوتی ہے خبر ہوتی ہے اس کے اس شریعت کے اصولوں کو بدلا نہیں جاتا یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا شریعت سے کے اصولوں کو کیا ہے جیتنا بڑے بندے کی بات ہاں سید المبیا وہ تو امبیالسلام تو وہ تو متثنا وہ تو شریعت ہے نا یہ بات تو شریعت ہے امت کی بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے سیدنا امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر میری بات رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرا ہے تو دیوار پر مار دو اور اسی طرح کا فرمان مولا علی کا ہے اسی طرح کا فرمان صدیقی اکبر کا ہے اسی طرح کا فرمان حضرت امام شاخر ہی رضی اللہ تعلق یعنی تقریباً احترام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خبردار ہمیں نبوت کے درجے پر نہیں رکھنا تم نے نہیں سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے ہیں بس جو بات کر دیں گے بس وہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اللہ سمجھ نہیں آ رہی ایک بات میں نے بات سے بات نکالتے ہوئے کر دیا ہے کہ شریعت سے کے اصولوں کو ایک دو شخصوں کی خبر کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس موضوع کی طرف ایک مرتبہ پھر مجھے لوٹنا پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ علظی. پھر اگلی کے سمے میں انشاءاللہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آن ہو کا یہ اثر جو ہے وہ پیش کروں گا جی اور پھر اس کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی وہ کروں گا پھر جا کر تاضر ناس جو ہے نا وہ اس کا ذکر آئے گا اور اس کے مطلب متعلق کلام شروع ہوگی ان این معملہ